بسم اللہ الرحمن الرحیم اسیوا مکتوب دل کے بیان میں بھائی شمس الدین اللہ تعالیٰ تمہارے قلب کو روشن فرمائے سنو دل ایک شاہی خزانے کی حیثیت رکھتا ہے مگر غور سے دیکھو کہ اس خزانے میں تم کیا رکھتے ہو اگر اس میں جواہرات بھرے ہیں تو بے شک یہ خزانہ کہا جا سکتا ہے اور اگر اس میں کوڑا کرکٹ ہے تو یہ گھاس پھوس کا انبار ہے یہیں سے بزرگوں نے کہا ہے کہ ایک خزانہ تو بہشت میں ہے جس کو نعمت کہتے ہیں اور یہ خزانہ عارفوں کے دل میں ہے اس کا نام محبت ہے رب العزت کی قسم کہ ہزاروں ہزار بہشت محبت کے خزانے کے ایک موتی کے برابر بھی قیمت نہیں رکھتے بہشت کے خزانے کا محافظ ایک فرشتہ ہے جس کا نام ردوان ہے اور محبت کے خزانے کا نگہبان خود حضرت خداوند وند جل ہے اب سمجھ لو کہ تمہاری وہی قیمت ہے کہ تم جس چیز کے طلبگار ہو اگر تمہارا مطلوب کوئی کتا ہو تو تمہاری قیمت کتے ہی کے برابر ہوگی اسی طرح دوسری چیزوں کو سمجھو اور سگے اصحاب کہف بھی اس کی ایک نظیر ہے چونکہ اس کا مطلوب حق تھا اس کی قیمت بھی وہی ہوئی خود خداوند بند نے قرآن مجید میں فرمایا ہے وہ کلب ہم برآئی بالوسید ان کا کتا چوکھٹ پر پاؤں پھیلائے ہوئے ہے اور بل ام باور کا مطلوب چونکہ بجز ہرس و ہوا کے اور کچھ نہ تھا اس لیے اس کی اقیمت بھی وہی لگی تو یہ قوم نہ آسمانی ہے نہ زمینی نہ شرقی نہ غربی نہ عرشی نہ فرشی نہ آدم نہ آدم کی اولاد بلکہ اپنی طلب کے فرزند ہیں اسی مطلب کا راز ہے جو کہا ہے الفقیر اب وقتی فقیر اپنے وقت کا فرزند ہوتا ہے اب تم اپنے دل کے خزانے کو دیکھ کر خود سمجھ لو کہ تمہاری کیا قیمت ہو سکتی ہے لیکن جو دل خدا کے ساتھ اٹکا ہوا ہے اپنی قیمت کے تحت نہیں آتا جو کچھ نمرود اور فرعون کو بغیر طلب کے دیا گیا اگر تم زمین پر ماتھا رگڑ رگڑ کر بھی مانگو تو ہرگز نہ ملے گا اس لیے نہیں کہ یہ بہت بڑی چیز ہے بلکہ محض اس لیے کہ وہ چیز قابل قدر و منزلت ہی نہیں اور یہاں تمہاری عزت کا خیال ہے ایک سائل نے کسی بادشاہ کو دیکھ کر سوال کیا ایک درہم عطا کر اس نے کہا یہ بخشش میری شان کرم کے لائق نہیں اس نے کہا ایک ہزار درہم عنایت فرمائیے بادشاہ نے کہا تیرا منہ عنایت کے قابل نہیں کسی شخص نے خدا سے ایک لڑکا مانگا مخنص لڑکا پیدا ہوا اس نے کہا اے خدا میں نے تجھ سے لڑکا مانگا اور تو نے مخنص دیا غیب سے آواز آئی میں تو دینا جانتا ہوں مگر تو لینا نہیں جانتا جس کو سوال کرنے کا طریقہ معلوم نہیں اس کو ندامت ہی اٹھانی پڑتی ہے جو کوئی بہشت کی تمہ سے خدا کی پرستش کرتا ہے وہ اپنی لالچ کا بندہ ہے اور جو کوئی دوزخ کے خوف سے اس کو پوچھتا ہے وہ دوزخ کا بندہ ہے اور جو کسی چیز سے ڈرتا ہے وہ اس چیز کا بندہ ہے تمہاری حقیقت وہی ہے جو تمہارے سینے میں ہے آدمی وہیں رہتا ہے جہاں اس کا باطن ہوتا ہے مرد کا ظاہر اس کے باطن کی تلوار ہے جو کچھ اندر ہے باہر اس کا پوست ہے اگر اندر مجازی تو باہر بھی مجازی ہے اگر اس کا باطن گرفتار حق ہے تو اس کو مرد حق کہتے ہیں تم کو تمہاری مراد پر باندھ دیا ہے تمہارا اختیار تمہاری قید ہے تم کو جب حکم دیتے ہیں تو نیچے اترنے کا حکم دیتے ہیں نہ کہ شکار پر ٹوٹ پڑنے کا کیونکہ گدھ بڑا شکاری ہوتا ہے اور پرواز میں باز سے زیادہ قوی بازو رکھتا ہے لیکن جب اڑتا ہے تم مردار پر اور بعض زندے پر جھپٹتا ہے تو جو کچھ دنیا میں ہے مردار ہے اور جو آخرت میں ہے وہ زندہ ہے از گروہ کی باتیں ان دونوں سے ماوراں ہیں جیسا کہ تم نے سنا ہے شیر مارا بجز جہاں جہانے دیگر است جز او فردوس مکانے دیگر است ہمارے لیے اس جہان کے سوا ایک دوسری ہی دنیا ہے دوزخ اور بہشت کے علاوہ ایک دوسرا ہی مکان ہے اسی لیے بزرگان دین نے بہشت تو دوزخ کی طرف کبھی توجہ نہیں کی چنانچہ حضرت عبداللہ مبارک رضی اللہ عنہ کی نقل ہے کہ ایک دن گھر سے باہر نکل کر رو رہے تھے لوگوں نے پوچھا آپ جیسے مقتدائے طریقت پر کیا حادثہ گزرا آپ نے فرمایا کہ رات میں نے بڑی دلیری کے ساتھ ایک گناہ کیا ہے اب اس کی خجالت اور ندامت اٹھا رہا ہوں پوچھا گیا وہ کیا تھا آپ نے کہا میں نے خدا سے گناہوں کی آمرزش چاہی تھی مجھ کو ان فضولیات سے کیا کام میں بندہ ہوں مجھے تو بس بندگی ہی سے سروکار ہے ایک دفعہ حضرت امام جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کو بخار آ گیا آپ نے دعا کی الحم مشفنی اللہ مجھے صحت عنایت کر ایک آوازیں غیبی سنی اقدھلو بینی و بینک اپنے اور میرے درمیان تم خود آتے ہو میں نہیں جانتا کہ تمہارے ساتھ کیا کیا جائے یہ ہماری نہیں ان لوگوں کی بات ہے ہماری اطاط تو یہی ہے کہ دوزخ سے ڈرتے رہیں اور بہشت کی امید رکھیں اور دعا مانگا کریں کہ اس کے عذاب سے رہائی حاصل ہو اور وہاں رسائی نصیب ہو حضرت سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اے اللہ میں تجھ سے جنت کا سوال کرتا ہوں اور دوزخ سے تیری پناہ مانگتا ہوں کم از کم اتنا تو ہو کہ اگر عالم حقیقت تک پہنچ نہ پہنچ سکیں تو اس دعا کے وسیلے سے دوزخ سے چھوٹ جائیں اور جنت میں داخل ہوں اگر فراغت نہ پاؤ تو پل بھر ہی سہی ایسا دل حاصل کرو جس میں نہ پانے کا درد ہو یا پانے کی خوشی ابوالقاسم نسرآبادی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ مشائق گزشتہ کے پاس جو کچھ تھا اس میں سے آپ کے پاس بھی کوئی چیز ہے کہا ہاں اس کا درد نایافت ہے اگر تم کہو کہ ہمارے کاموں پر غور کرو تو ہم پوچھیں گے کہ وہ کام کیا ہے عمل شیطانی ہے یا عمل رحمانی اگر روزانہ صبح اٹھ کر بازار جاتے ہو اور رات گئے گھر واپس آتے ہو تو یہود و ترسا سب یہی کرتے ہیں اگر نماز پڑھتے ہو اس لیے کہ خداوند بند دولت و نعمت میں زیادتی کرے اور فریضہ حج اس لیے ادا کرتے ہو کہ لوگ تمہیں حاجی کہیں اور اسی طرح دوسرے کام ہیں تو تم ہمیشہ اس رسم میں مبتلا ہو اور تمہارا اصل مقصد تم سے چھپ گیا ہے اے میرے عزیز ازجان یہ جواں مردوں کی باتیں ہیں مخنصوں اور آلودہ لوگوں کی باتیں نہیں ہیں یہ پاک لوگوں کا راستہ ہے ہمارے جیسے نجس اور ناپاک لوگوں کا نہیں اس شراب میں دولت مندوں کا حصہ ہے ہم بدبختوں اور بد نصیبوں کا نہیں والسلام